رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قالت فی السماء قال منعنا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آتی کہمسلم و اسنادوس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درد وسلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کہ جو اللہ کا دین لے کر آئے اور دین کی باریکیوں سے باریک بات بھی سمجھا گئے اور کوئی دین کا ایسا معاملہ مسلمانوں سے مخفی نہیں رکھا کہ جس میں مسلمان الجھے اور الجھنے کے بعد ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں ایسا کوئی معاملہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا سارے معاملات آپ وسلم نے وعدے کر دی ہے اور ان میں سے ایک معاملہ عقیدہ ہے عقیدہ جو لیے لفظ ہے نا یہ نکلا عقد سے اس کے معنی ہوتا ہے باندھنا یعنی کسی بھی چیز کو باندھنے کے یعنی ہم اللہ پہ بھروسہ باندھتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ معنی عقیدے کے لیے استعمال ہوتا استعمال ہوتا ہے یہ عقیدہ جیسے کفار کا بھی عقیدہ ہے نصارہ کا عقیدہ ہے اور جتنے بھی بد پرست ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے جو ہمیں دیتے ہیں جو ہمیں لیکن مسلمانوں کا یہ واحد مسلمان ہیں ہم کہ جن کا ہمارا عقیدہ یہ ہے جو تواد میں بھی لکھا ہے جیل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ واد شریف ایک ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے جب اللہ واد اللہ شریف ایک ہے اس کی عبادت نہیں ہے تو پھر اس کے عصم و صفات میں بھی کسی کو شریک ہم نہیں کر سکتے عسم و صفات کا معاملہ بھی ایک اہم معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے پیارے پیارے, پیارے پیارے نام ہیں ان سے اللہ کو پکارو تو یہ اللہ کی عصم و صفات کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے اور اس نازک مسئلے کو لے کر ایک مسئلہ آج امت مسلمہ کے اندر بڑا عام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ العالمین کے کس یعنی کس جگہ ہونے پر اگر کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے ہر جگہ ہے جواب یہی ملتا ہے پہلے تو سوال جس سے پوچھتے ہیں وہ چوک جاتا ہے یہ سمجھتا بولتا ہے کو اللہ کا نہیں پتاب کو کمیونسٹ ہے کوئی ایتھسٹ ہے کوئی ہے اس کو اللہ کا نہیں پتا یہ پوچھ رہا اللہ کہاں ہے لیکن پوچھنے والے کا یہ مقصد, مقصد نہیں ہوتا یا تو یہ سمجھتا پتہ نہیں کہ اللہ تو ہے لیکن ہے کہاں پر تو اللہ ہر جگہ ہے دلائل کو ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ مستوی ہے شروع میں آئے پڑھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا پھر عرش پہ جلوہ ہوا عرش پہ پکڑا اللہ نے بیس ہاتھ نمبر پانچ میں نے آپ کے سامنے پڑی اس میں اللہ نے فرما استوا رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستقی ہے یعنی اللہ کی جہت علوم ہے ہم سبحان ربی آل الا اعلی پڑھتے ہیں نہ سجدے میں تو سبحان ربی الا کا کیا معنی سبحان کا پاک ربی الا اعلی میرا رب سب سے بلند یعنی اعلی اس میں تفضیل کے لیے استعمال ہوتا ہے ربی کے اندر اعلی اس میں تفضیل ہے یہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے اعلی تو اسی سے علماء نے ایک لفظ اخذ کیا جس کو الو کہتے ہیں عربی کے اندر اس کے اوپر محدثین نے بڑی کتابیں بھی لکھیں جس میں شریف ترین کتاب امام زبیر رحمہ اللہ کتاب الاولو اس کے علاوہ اس بات الب ہے ابن قدامہ کی اور دیگر محدثین نے کتابیں لکھی امام اظابی کی دوسری کتابیں کتاب العرش یعنی انہوں نے محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے پر کہ ہم اس طرح نہیں مانتے اس طرح نہیں کہتے جس طرح جامعہ کہتے ہیں جامعہ کیا ہے جہاں بن سفان کی جماعت جہاں بن سفان ایک شخص تھا گمراہ ہو گیا میں. مانس مانس مانس سے آٹا, تو گمراہ ایسا ہوا مانس تو مانس ہوا مانس مانس مانس کے اندر بگاڑ پیدا, پیدا کرنا شروع کیا مسلمانوں کے یعنی جو کا عقیدہ تھا جوارا کے عقیدے تھے عقیدہ تسلیس آپ لوگوں کو مشہور ہوگا کہ یہود و نصارہ کا تسلیس کا عقیدہ ہے ان سب جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ تین اللہ میں سے اللہ عیسی میں سے یعنی رول قطص عیسی میں سے یعنی الجھا وہ ان کا عقیدہ ہے وہ اس کو عقیدہ تصلیف کا نام دیتا ہے عقیدہ تسلیم اس طرح ہمارے بعد مسلمان بھائیوں کا عقیدہ جو ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں بگڑ گیا ہے اور بہت زیادہ بگڑا بہت زیادہ بگڑا اتنا بگڑا کہ انہوں نے اس مسئلے کے اوپر ایک رسالے بھی لکھے کچھ کتابیں بھی لکھی جن میں دلائل تو کچھ نہیں دیے صوفیہ کے واقعات بہت دیے جن میں سر فہرست ایک ہماری لائبریری میں بھی کتاب موجود ہے رسالہ ہے کہ بریلو کی کہ سے سے کے ان سوال گیا اللہ کہاں رب جو وہ ہر ہے جبکہ جواب کیا دینا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کتاب المساجد کے حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ایک باندھی غلام دی میں نے اس کے ساتھ کیا وہ جوانی ایک مقام تھا بکریاں چرایا کرتی تو ایک آدھ بکری کم پائی میں نے تو بشریت کے تکادے کے تحت مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو ایک چماٹ مار دیا اب چماٹ اس کو مارا تو رسول اللہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا آپ علیہ السلام نے اس کی بڑی مذمت کی اس معاملے کی بڑی مذمت کی کہ تو صحیح نہیں کیا یہ نبی علیہ السلام <سلام> سے <سلام> وہ <او> صابیہ <سلام> رسول کہتے ہیں معابیہ بن حکم سلیمی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے میں آزاد کر دوں کس کو آزاد کر دوں اس لڑکی کو <سلام> اس اس خاتون کو آزاد کر دوں جو میری غلام ہے اب تو غلاموں کا چکر نہیں ہے پہلے تھا <سلام> نبی علیہ السلام نے <سلام> اس کو بلایا تاکہ <سلام> اس کا عقیدہ تو <سلام> چیک کریں گے بت پرست تو نہیں ہے کہیں کوئی پارسی ازم کی ماننے والی تو نہیں ہے آگ کی پوجا کرنے والی تو نہیں کیونکہ ایسے لوگ بہت بڑے پڑے تھے رسول اللہ وسلم کے دمانے میں ہی کفار کئی قسم کے تھے ایک وہ کفار تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ایک وہ کافر تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے ایک وہ کفار تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی عصما و صفات کو نہیں مانتے تھے کئی کفار کی قسمیں ہوتی تھیں اور کئی کفار ایسے تھے جو آگ اور چاند سورج کی پرستش کرتے تھے آج بھی ایسے لوگ موجود دنیا میں جو چاند و سورج کو ہیں بارہ تو با رسول اللہ علیہ رسول بلایا عقیدہ تو اس نے جواب دیا کالتما آسمانوں کے اوپر رسول نے پوچھا من آنا میں کون ہوں اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تو آپ سے فرما آتی کہا اسابی کو کہا آتی کہا مومن تن اس سے آزاد کر دو یہ تو مومنا ہے تو ایمان کا تقاضا ایمان چیک کرنا کسی کا ایمان عقیدہ چیک کرنا سوال آج کوئی ہمیں انفیہ ادراج میں تو کوئی کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے آپ لوگ پوچھتے ہو کہ اللہ ہے اللہ کہا ہے رسول نے پوچھا بھائی یہ ہم ہی پوچھتے رسول نے عقیدہ چیک کرنے کے لیے پوچھا محدثین نے کتابیں لکھی جس میں نے کے سامنے نام لیا تو میں چند دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ نبی علیہ السلط کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ شخص نے آپ وسلم کے بارے میں کچھ کا تو کہا تو آپ وسلم نے کہا تم مجھے امین نہیں مانتے اب آمین تو سما. حالانکہ میں تو اس کا آمین ہوں. سما. جو آسمانوں کے اوپر ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الکاط کے اندر اس کے علاوہ صحیح بو، صحیح بو صحیح. قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کا روشنی کی طرح چاند کی روشنی کی طرح کیا رسول کا اللہ رب العالمین نے کا چہرہ بار بار کہاں پہ اٹھتے دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرح ہر جگہ نہیں اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں اللہ کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا چہرہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ کیوں اٹھ رہا ہے کہ کابۃ اللہ مسلمانوں کا مرکز بن جائے اب بیت المقدس سے ہمارا دل اچاٹ ہو گیا ہمارا دل اب بیت اللہ کے دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے آگے ہم طواف کریں بیت اللہ کے آگے ہم اپنا قبلہ بنائیں اور اللہ کے آگے سجدے کریں یعنی کعبہ اس کو ہمارا کعبہ اب قبلہ ہمارا بیت اللہ ہو مسجد اقسہ نہ ہو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو قرآن بتاتا ہے کد نہ رہا تھا کلو بابا جی کا اے نبی السلام ہم آپ کا چہرہ بخاری کے اندر جیسے میں نے جامعہ فرقے کے بارے میں بتایا کہ جامعہ فرقہ تھا جو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے وہ یہ کہتا تھا اللہ ہو فی کل مکان محدیث نے ان کے اقوالات نقل کیے ہیں وہ یہ کہتا تھا اللہ ہو فی کل مکان اللہ ہر جگہ ہے جیسے آج ہمارے یہاں معروف ہے بات اتنی پھیل گئی اتنی پھیل گئے کہ اب کسی سے بھی پوچھ لو کہاں اللہ اللہ ہر جگہ اس کو اگر سمجھاؤ گے اللہ عرص پر نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ یعنی تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اللہ تو ہر جگہ ہے اور پھر دلیل دیتے ہیں ایک آیت کی ان اللہ تعالی ان کے شبہات کا اضالہ بھی میں ان اللہ کروں گا اپنے مختصر ٹائم کے اندر جو ٹائم مختصر ہے آپ بھائیوں کے پاس بھی اور میرے پاس بھی تو ان کا اضالہ بھی کروں گا جو وہ دلائل دیتے ہیں اور جو معانی اور آیتوں کے غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو محدثین نے نہیں بیان کیے متقدمین نے نئی بیان کیے کی کی وہ معنی بیان کرتے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ اس کا بھی اضالہ کروں گا صحیح بخاری کے اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العلمین سے سوال کرو نا تو کیا سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو نبی علیہ السلام نے فرما انه اعلی الجنہ یہ سب سے اعلی جنت ہے سب سے اعلی جنت ہے کہا جب بھی سوال کرو کس کا سوال کرو فردوس کا سوال کرو یہ جنتوں میں سب سے اعلی جنت ہے سب سے اوندا جنت ہے کہا اس کے اوپر اس کے اوپر رب رحمان کا عرش اور قران بتاتا الرحمن عل الارش استوار اس عرش پہ مستوی مستوی انکلائے لفظ استواء سے استیوا کا معنی بلند ہو جانا کسی چیز پہ بلند ہو جانا اب اللہ رب العالمین بلند ہے تو بعض لوگوں کے ذنوں میں انفیوں کے میں بعض یعنی جو ہوتے ہیں انافی کرتے ہیں اس بارے میں اسماء صفات کے بارے میں بحث باضی عام عام تو کرتی نہیں وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر کیسے ہے امام مالک رحمہ اللہ ایک مجلس میں یہ سے ایت پر درس دے رہے تھے الرحمن ان کے شاگرد مشہور شاگرد ہیں ابن عبد البر ال ال اندلسي رحمه انہوں نے اپنی کتاب التمہید کے اندر یہ بات نکل کی ہے اس کے علاوہ امام بحیق رحمہ اللہ نے الاسمہ و صفات ان کی مشہور کتاب اللہ کی اسم و صفات تو انہوں نے اس میں یہ بات نکل کی ہے چھرہ عقیدت تحاویہ میں ابن العبلس حنفی نے یہ بات نکل کی ہے کیا بات ہو امام مالک مجلس میں درس دے رہے تھے تورانہ درس ایک شخص آیا مجلس میں سوال جواب کی نصیشت ہوئی اس نے سوال کیا کہ امام صاحب آپ نے جو آیت پڑھی ہے اللہ کیسے عرش پر ہے امام مالک نے کہا ہے قرآن نے بتا دیا حدیثیں سے بھری پڑی اور کثیر دلائل لیکن بال کیفیت اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ اللہ کیسے عرش پر ہے کیوں کیونکہ اللہ جو ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے تو مثال جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہو اس کی مثال کیسے بحن کی جا سکتی ہے امام مالک نے یہی جواب دیا کہ اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ولی ایمان اس پر ایمان رکھنا واجب ہے بس سوال انھو اور ایسا سوال کرنا کیا ہے بےدعت ہے پھر کہتے ہیں اور میں تجھے گمراہ انسان سمجھتا ہوں اخراج مجلس اس کو نکال دو اس مجلس سے یعنی امام مالک رحمہ اللہ اس کو اس مجلس سے نکالنے کا حکم دے رہے ہیں کیونکہ یہ گمراہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور امام مالک کے شاگرد بیان کرتے ہیں اپنے عبد الب جب ان سے سوال ہوا امام مالک سے یہ امام مالک شرابور ہو گئے پسینوں کے یہ اس ذات باری تعلیٰ کے بارے میں اس کی کیفیت کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے کہ ہم نے دیکھی ہے وہ کیفیت پسینوں میں شرابور ہو گئے امام مالک پھر اس کو یہ جواب دیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی جتنی عصم و صفات ہیں اس میں محدثین نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے پر اللہ کے عرش پر پر تو سب نے اس میں یہی حدیثیں اور یہی اقوالات نکل دیا سب سے سنیرہ واقعہ جو ہوتا ہے ہمارے موجودہ دور کے جو نصارہ ہیں عیسائی حضرات ان کا عقیدہ یہ ہے اس علیہ السلام کو سلیب پر لٹکا دیا گیا نعوذ باللہ وہ مر گئے اور ان کی روح جو ہے وہ آسمانوں میں گھومتی ہے پھر جو مدد کے لیے پکارتا ہے عیسائیوں کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا یہ بات ہم یہ دیکھتے ہیں علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا پھر میں بتاؤں گا کہاں پر ہم پڑھتے ہیں انجیل مقدس جو مانی جاتی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ ٹیسٹ میں ہم نئے دامے کا پہلا جس کو ہم کہتے وہ پہلا چیپٹر ہے متی کی انجیل متی ان کا کھواری تھا اس نے انجیل ڈکٹیٹ کیے کس سے عیص السلام سے میرے پاس تو عربی انجیل رکھی ہوئی عربی کے اندر تو اس میں عیس علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باب نو ہے اس کے عبارت اس کی عبارت تو نو ہے تو اس میں علیہ السلام اپنے ہماریوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں پھر دعا کا طریقہ سکھاتے ہیں کہتے ہیں ہتے جب دعا کرو نا اللہ سے تو کیا کہو اللہ سے دعا کرو تو کہو اے باپ باپ کا لفظ یا ابان یا ابان اللہ کا عیسائیوں نے گھڑا اپنی طرف سے کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کا باپ نہیں ہم پڑھ چکے ہیں نا اس پورے کلو اللہ اللہ حسم لم جولت نہ جنا اس نے نہ کسی کو اس نے جنا تو اللہ کا کوئی باپ کوئی بیٹا کچھ بھی نہیں ہے وہ واحد ہے اپنی توحید میں اپنی صفات تو عیسائیوں نے ابان اللہ جماعت اب ابانا کا لفظ تو گھڑ دیا لیکن تو نہیں ہٹا سکے یعنی فر سماوت آسمانوں کے اوپر ہے عیسی علیہ السلام کہتا ہے تقت اسمو کا اور اس کا نام پاک ہے اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے پاک ہے اس کا نام پھر عیسا السلام تو سلام قرآن بتاتا ہے ان کو سولی نہیں دی گئی نہ یہود آئے تھے لٹکانے کے لیے ان کو سولی پہ سلیب پہ لٹکانے آئے تھے لیکن صلی اللہ السلام کو سولی نہیں دی گئی اللہ نے کیا کہا انی متوفی کا برافیوں کا لہٰ اے صحیح السلام میں ان کی نظر میں بہت کرنے والا ہوں کن کی نظر میں لوگوں کی نظر میں برافیوں کا علیہ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ادالہ کیا یہود کے اس شبہ کا ادالہ کیا کہ یہود جو یہ کہتے تھے کہ صلی سلام کو سولی دے دی گئی نہیں عی صلی زندہ ہے جسم کے ساتھ زندہ ہے کہاں پر اللہ کی اللہ نے کہا متوفی کام کو اللہ نے ہم پڑھتے ہیں امام بھائی کی مشہور کتاب نے السما و صفات کتاب السما و صفات امام بھائی کی مشہور کتاب ہے بہرو سے بھی چھپی ہے اس کے علاوہ جو اس کا ڈکٹیٹ نسخہ ہے وہ دہلی سے چھپا ہے نبی علیہ نے فرمایا صحابہ جب عیسائی مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے کہاں سے نازل ہوں گے اللہ کہنے والا ہوں تجھے اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تو پتا چلا جدھر سے آئے ادھر ہی تو اٹھایا اللہ عرش پر ہے یہ بھی علماء دلیل کے لیے اپنی کتبوں میں یہ بات لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کی ہے اپنے زبان اقدس سے بیان کی ہے وہ قران میں وہ دلیل لکھی بھی ہے کہ جھگڑنے لگا کون؟ یہ تو میں نے یسرا سلام کا عقیدہ بیان کیا تھا موسی علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا؟ قران کہتا ہے سورہ مومن میں یا ها مالک نلی سرہن لعل ابلول اسباب اسباب السماوات فطلئ الى اله موسی و انی لاظنه کاذبہ اللہ پہ سلام تو ہمن سیڑھی لگایا میں کچھ سیڑھیوں پہ چڑھوں اسباب السماوات آسمان تک پہنچ جاؤں فت علی موسا میں مس علیہ السلام کے علاق کو دیکھ لوں اور میرا یہ گمان ہے بولتا کا نہیں تھا اللہ پر اور میں بتاؤں آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو اناف کہلاتے ان کا عقیدہ بھی نہیں کہ اللہ پر کسی پہ تنقید کسی پہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہم کتاب و سنت کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور باطل کا بطلان کہ جن کے ان لگائی بطلان ثابت کر رہے ہیں کہ کن کے باطل لگائی ہماری زمان سے نہیں انہی کہ حنفی عالم حنفی رحمہ اللہ اچھا ان کو حنفی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ابو حنفا کے شاگردوں سے پڑھتے ہیں تقلید نہیں کرتے تھے تقلید کی مذمت میں انہوں نے مشہور ان کی مشہور کتاب ہے الاتباع کے نام سے انہوں نے لکھی ہے بیروف سے تباہ ہو چکی ہے سیف اللہ بھائی کی لائبریری میں موجود ہے الحمد للہ کتاب حنفی عالم ہے اور تقلید کے رد میں پوری کتاب لکھی بارہ اپنی کتاب شرح عقیدہ تحویہ امام تحوی رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں نام آپ جانتے ہوں گے انہوں نے عقیدہ تحویہ کی شرح کی ہے یہ ہیں ابن العبل از علی بن علی الحنفی کا پورا نام یہ اپنی کتاب شرح عقیدہ تحویہ میں یہ بات کی آیت نقل کر کے لکھتے ہیں کہتے ہیں اخبارہ تعالی ان فرعون انه رام سود للسماء ليتلا الاله موسی فيكذبه فيما اخبره من انه سبحانه فوق السماوات کہتا ہے فرون نے علیہ السلام کے خلاف یہ مات کڑا کیا تھا کہ اللہ جو ہے وہ عرش پہ نہیں ہے یہ مات کڑا کیا تھا اور اپنے ہمان جادوگر کو کہا تھا کہ لگا سا چڑھ کے دے تو یہی اسی آیت کو دلیل بنا کے کہتا ہے کہتا ہے پمن نفی امین المین الجام کہتے ہیں جس نے بھی اللہ کے الو بلند ہونے کا انکار کیا نا وہ ہے جامع سے مراد, مراد, مراد وہ جامعہ فرقے سے تعلق رکھتا جو گمراہ فرکا وہ گمراہ ہے گمراہ کون جو کہتا ہے جو اللہ کی بلندی سے انکار کرتا ہے وہ جامع ہے کہتا ہے اور جو اس بات کرتا ہے جو ثابت کرتا ہے اس بات کو ہم تو کہتے ہیں ہماری نہیں اپنوں کی مان لیں ہماری زبان تو شاید ہماری زبان سے کوئی غلط بات نکل سکتی ہے جو اپنوں نے لکھا اور مزے بات یہ کہ شرحہ تعاویہ آج اناف کیا نہیں پڑھائی جاتی آج وہ آناب کے نصاب کی کتاب ہی نہیں حالانکہ عقیدہ کی کتاب ہے لیکن پڑھائی کس کیا جاتی ہے الدیز کے مدارس کی بے جو نصاب کی کتابیں جانتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں مفتیان اکرام جو کورس کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ شرح عقیدہ تعبیہ ان کے نصاب کا حصہ اور علامہ البانی کی اس پر تخریج موجود ہے علامہ البانی نے تخریج کی ہے اس کتاب پہ اور مکتبہ اسلامیہ نے چھاپا الحمدللہ حنفی عالم ہے چھ پہلے تیسرا ہے عقیدہ کس کا رب کے قران والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا تو کیوں انکار کرتے ہیں انا اس بات سے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ بچوں بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی بھی ہے کہ اللہ ہر جگہ اللہ نے سورہ ملک میں کہا ام تو منفس سما اس ذات سے عمل میں ہو منفس سما جو آسمانوں کے اوپر ہے بے شمار دلائل ہیں اور مشہور محدث اور سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں شاید بات جانتے ہوں نام سنا ہے صالح السمین رحمہ اللہ بہت مشہور عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے التقاد وال جماعت کے نام سے ہمارے پاس موجود عربی کے اندر ان کا مثال آیا, آیا وہ کتاب اس میں انہوں نے جامعہ کا رد کرتے ہوئے کہا کہ ولا نقولیہ جہمیہ وغیرہ کہتے ہیں ہم ایسی اس طرح کی بات نہیں کہتے جیسے جامعہ اور حلولیا کہتے اچھا یہ حلولیا کیا ہے حلولیا فرقہ جو کہتا تھا کہ اللہ جسموں میں رہتا ہے یہ تعویل گھڑی کہ بھائی دیکھو اللہ اگر ہر جگہ ہے تو انسان بھی تو جگہ ہے اللہ اگر ہر جگہ ہے تو انسان بھی جگہ ہے تو اللہ بندے میں آ بندہ اللہ میں آ جس کو کلیات احمدیہ میں امداد اللہ سید الطاف انہوں نے بات لکھی ہے کہ اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمی کو جانا چاہیے کہتا ہے اللہ ہو اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ خود اللہ بن جاؤ گے یہ لکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو بندہ بھی تو ایک جگہ ہے لیکن ان کی اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں نقل پہ جبکہ کیا ہے نقل کو ترجیح دینی چاہیے عقل پہ جو قرآن و حدیث میں آ وہی ماننا ہے عقل کو دوڑانا نہیں آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا نہیں جلایا اکلی مانکل کا یہ مانتی عقلی آگ نہ جلائے کسی انسان کو کے دیکھ لو نہیں کلام اللہ نے کہا آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی بن جا ایمان لانا ہے اس پہ نقل پہ عقل کے گھوڑے دوڑانے یہ موتزلہ یہ جامعہ یہ جو گمراہ پھر کے ہوئے انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اپنے عقلیات کو ترجیح دی عقل کے گھوڑے دوڑا تو گمراہ کے گھوڑے نہ دوڑا نقل کو ترجیح نہیں ہوتے ہیں کہ میرے باپ حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ وسلم نے پوچھا جب میں مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا سات معبودوں کی عبادت کرتے ہیں چھ زمین پہ اور ایک آسمان میں نب علیہ السلام نے کہا اس کی عبادت کرو جو واحد آسمان میں ان چھوں کو چھوڑ مسلمان ہو جاتے تو علماء یہ بھی دلیل بناتے ہیں کہ یہ بھی دلیل ہے اللہ رب الگ اور ایک ہماری نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ایک ہمارا مکتبہ فکر ایسا ہے جو گیارہویں شریف مناتا ہے بڑے شوق و ادب سے بڑے شوق و ادب سے وہ گیارہویں شریف مناتے ہیں اور وہ کس کی عقیدت میں مناتے نام کیا ہے عبد القادر بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ولی ہیں سیرا علام میں امام زای نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مشہور عالم تھے اور بڑا ان کے پاس اللہ کا علم دیا ہو، اللہ کا علم تھا لیکن ان کے بارے میں جو کرامتے مشہور کی جاتی ہیں سب جھوٹی ہیں کہ کشتی کو نکال دیا فنا فنا، یہ سب جھوٹی امام زای نے اس کا جواب دیا سیرا علام الولا میں تو پتہ یہ چلا انہوں نے اپنی کتاب بونی تو طالب علم کی سفا ایک پہ لکھتے ہیں کون ہے پرانے پیر عبد القادر جلانی کیا لکھ رہے ہیں اس سوال الارش کے تھے قائم کیا عرش کو اٹھانے والے نیچے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں لائبریری میں ہمارے پاس کتاب موجود ہے کہتے ہیں کہ یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہر جگہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے اللہ حفیق الکان عربی میں یہ ہے عربی کا عربی کے میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں بولا نقول یہ مت کا ہو اللہ حفیق الکان کہ اللہ ہر جگہ ہے ہر مکان میں بلکہ ہم کہتے ہیں جس کی بریانی کھاتے اللہ کے بندوں اس کا عقیدہ سے تو محبت صرف بریانی سے ان سے محبت نہیں اگر ان سے عقید محبت ہوتی تو ان کا عقیدہ بھی اپنایا جاتا اس سے آگے چلتے ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں عقائد میں عقیدے میں امام کی تکلید نہیں کرتے ہوتا ہے مشہور بات عقیدے میں مانتے ہیں ابو الحسن بزرگ اللہ کے صفات کے فل منکر ہوتے تھے کہتے تھے اللہ رحمٰن رحیم یہ پہلے وہ رحیمہ اللہ کی کتابیں پڑھی تو متاثر ہوتزلیت اور کچھ اہل سنت نے اپنی اور پکے جو ہے بتا دوں سے نہیں ہے کوئی وہ کہتا ہے نا کہ کوئی اپنا شعر نام رکھ لے تو شعر نہیں ہو جاتا تو والی مثالے کو اہل سنت نام رکھنے سے بھی اہل سنت نہیں ہو جاتا اہل سنت وہ جو سنت کو مانے جو رسول وسلم کی سنت ہو کوئی نہیں ماننا وہ سنت کہاں سے وہ کہاں سے اہل سنت امام بخاری رحمہ اللہ اپنے سید بخاری کے سب سے آخری حصے میں رد کرتے ہیں کس کا جامعہ فرقے کا جامعہ فرقہ اللہ کہاں پر ہے بھائی ہر جگہ تو ابن مبارک رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے ان کا رد کیا خالق الفال العباد امام بخاری کی دوسری کتاب ہے امام بخاری اپنے استاد شیخ المشاہد ابن مبارک کا گول نقل کرتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان سے سوال ہوتا ہے ہم اپنے رب کو کیسے پہ جانے تو ابن مبارک جواب دیتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے کا سب اور اس کا عرش جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے بعائن من اپنی اپنی خلق سے الگ ہے اپنی مخلوق سے الگ ہے مخلوق سے بہت دور مخلوق سے الگ ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں اللہ مخلوق کے اندر رہتا نہیں یہ کبر ہے عقیدہ علما عرب اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں اور قرآن و عدیز کی روشنی میں یہ عقیدہ کیا کفر ہے اللہ خلق میں اللہ نے کہا. کا رد کیا اللہ, نے انہوں نے اللہ کا ڈالا ان السان الفور بے شک انسان کھلی گمرائی میں پتہ کیا چلا نصارہ نے ایک کو جز بنایا انہوں نے کہا سارے اللہ سب چیز اللہ ہر جگہ اللہ تو ہماری مٹھی میں کیا ہے احمد ابن حنبل ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو اللہ کو ہر جگہ کہتے ہیں احمد ابن حنبل کہتے ہیں اے و بتاؤ افواج عزیر کے خنزیروں کے بیٹوں میں بھی کہ ہر جگہ میں ہر چیز نہیں آتی حاملہ عورتوں کے بیٹ نہیں آتے ناؤزب باللہ تم ادھر بھی اللہ کو مانتے ہو تو جہاں چپ ہو جاتے تھے جواب نہیں دیتے تھے اب کہاں سے جواب دیں گے کافر ہو جائیں گے اگر ہاں اسی طرح ہمارا یہی سوال ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ بیت الخلا میں ہوگا نہیں ہوگا پھر مناؤزب اللہ ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے اپنی خلق سے دور ہے یہ کتنا پیارا عقیدہ ہے قرآن نے بتا دیا نبی علیہ السلام کے فرمان نے بتا دیا ہماری ماں نے بتا دیا امو ہاتھ المنین قرآن کہتابی اولا بال مومن فسین بدواج امو ہاتھ نبی کی بیویاں نبی مومن کی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہماری ماں زینب رضی اللہ کا کیا عقیدہ تھا سہی بخاری کتاب اللہ ردعال پڑھے امام بخاری نے جامعہ فرقے کا جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالی کا پانی پہ بھی عقل سے نہیں دوڑانا پانی کو کس طرح پانی تھا وہ اللہ جانتا ہمیں نہیں پتا اس پانی سے تجبین نہیں دیں گے وہ کیسا پانی ہمیں نہیں پتا اللہ کی عصم و میں جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کر دو اپنے آپ کو بری ذمہ کرا دو بس ایمان لیا اللہ کے ہاتھ ہیں وکیل تا یدای یمینا مسلم کی روایت ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ دیکھتا ہے اللہ بصیر اللہ ہے بصیر ہے دیکھتا ہے اللہ سنتا دل ہے اب تشبیہ نہیں ڈرنی کسی سے بس ایمان لانا ہے عذاب قبر ہوتا ہے ہوتا ہے جتنے بھی ایمانیات کے مسئلے ہیں آمنت بالله و ملائکتیہ و کتبہ و رسل و یوم الاخر و قدر خیر و شر جو چھ ایمان یاد ہیں ان پر ایمان لانا ہے جیسے صاحب اکرام ایمان لا جیسے انہا جو ہے وہ فخر کرتی تھی دوسری بیویوں اپنی جو اور سوکنیں تھیں ان پہ فخر کرتی نبی علیہ السلام کی گیارہ بیویاں تھیں نا ہماری گیارہ مائیں تھیں تو فخر کرتی تھیں اور کیا کہتی تھی کننا احالی کننا ودوجن اللہ کی سب کہتی دیں کہ تمہارا نگاہ کرا تمہارے گھر والوں نے اور میرا نگاہ کروایا اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر دب وجہ کنہ احالی کنہ اللہ من فوق سب اس ہماوات اور میرا نگاہ اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر سے کروایا اتالیک الاحسان بشرا سی بن حبان امام ابن حبان کی مشہور کتاب ہے عجیز اس میں, اس میں کس کا گول نہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس نے جب امواۃ المین عائشہ اللہ تعالیٰ تہمت لگی نا بہتان لگایا تھا no. نا منافقین نے برات نازل کی سورہ نور کیا ہے تو آپ پر اور ممبر و محراب کا حصہ بنا دیا کیا شان ہے اماۃ المعنین کیا ہر ہر اس ایک کے لیے ممبر و محراب کا حصہ بنا دیا ان سورہ نور کی نوعیت اللہ رب العالمین و و درود و سلام ہو رسول اللہ اسلام پر اور روایت کہتے تھے جب آپ پہ منافقین نے الزام لگایا تو کہتے ہیں ہی من فوق سب سماوات تو آپ کی برات اللہ نے سات آسمانوں سے ساتوں آسمانوں سے, سے اوپر سے نازل نازر پتہ چلا اللہ رب اللہ اور ہماری جو تقدیریں ہیں جو لکھی جاتی ہیں کہاں لکھی جاتی ہیں اللہ نے لوہے محفوظ جس کتاب کو کہا جاتا ہے وہ کہاں ہے سید بخاری کتاب اللہ رد جامعہ ہم پڑھیں کہاں ارش الما یہی باب پڑھیں اور کھولے آگے عدیث امام بخاری نے جا بجا سے لال آگے جامعہ پھر کے رد کیا ہے امام بخاری یہ عدیث کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوق کو پیدا کر لیا فقطب اللہ نے ایک کتاب لکھی لکھیل ارش وہ اللہ کے پاس کہاں پر ہے فوکل ارش اللہ کے پاس ارش پر ہے <تصفح> پھر اللہ نے اس کتاب میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غدب پہ غالب ہے کہ اگر کسی سے ناراض ہو جاؤں تو مغفرت مانگ لے میرے سے اس سے رادضی بھی ہو جاؤں گا میری رحمت میرے غدب پہ غالب ہے <تصفح> اللہ نے اس کتاب میں یہ بھی لکھ دی <تصفح> <غالب تصفح> عقائد و نظریات ہمارے دور کے اندر میں نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا تھا ان کی تقلید نہیں کرتے عقائد میں پوچھ لیجئے گا بھلے بھائی ہم بولتے ہیں فروئی مسائل ان کے مانتے ہو بکول تمہارے نماز ان کے طریقے کی پڑھتے ہو بلکہ رسول کی نماز پڑھنی چاہیے حنفی نماز تھوڑی محمدی نماز پڑھنی چاہیے حنفی عقیدہ تھوڑی محمدی عقیدہ اپنانا صحابہ گرام والا عقیدہ اپنانا چاہیے جس کے بارے میں رسول اللہ فرمایا میرے بعد والوں کا ان ان کے بعد کا, یعنی کا قائد نہیں اپنا اپنا, اپنا تو کن کے جو بہت بات پیدا ہوا امام ابو نفا کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابیوں کو دیکھا تھا نہیں بھائی تابی نہیں تھا تباہ تابئی تا. ان کی کوئی گارنٹی نہیں لی. اللہ کے نبی کی جو گارنٹی ہے لیکن اس بےچارے کی بھی کام آنی عقیدہ تحابیہ اور اکبر متیالہ بالخی کی صنعت سے ابو انیفہ کا شاگرد گزرا اس نے متیاخی نے ایک صنعت ڈکٹیٹ کی ہے کس سے ابو حنیفہ سے وہ کتاب ڈکٹیٹ کی میں نے پڑھی ہے کتاب ان کے عقیدے کی کتاب مانی جاتی ہے اچھا فک یہ مہدسین کی سلام میں عقیدے کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فقہ اس دور میں فقا کے میں سمجھنے کے ہوتے ہیں اکبر سب سے بڑی سمجھ سب سے بڑی سمجھ عقیدہ ہوتی تھی اس دور میں آج پتا نہیں کون سی سمجھ آج بھی دور میں بھائی عقیدہ یہ سب سے اور عقیدے کے سب سے پہلے باب میں ہے آتا آت آتا آتا آتا اللہ کی پیاری اسما صفات ربوبیت بھی ہے اللہ کی صرف ربوبیت اللہ رب ہے اس میں بھی ان شاء اللہ کا موقع ملا تو درد دوں گا الوہیت پہ بھی ابھی پہلی صرف جو اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں استبا الہد یہ تین الگ الگ لفظ ہیں لیکن معنی سب کے کہ اللہ آسمان ہے جہد کا معنی بلند ہونا استوا کا معنی بلند ہونا اور الو کا معنی بلند بلند ہو بلند ہو تو یہ امام ام. ام. حنیفہ سے سوال, سوال ان کا امام ابو حنیفہ سے میں نے سوال کیا امام ام. ام. صاحب کے ام. بارے میں بتایا لا عارفی جو شخص کہتا ہے میں نہیں جانتا اللہ کو افس نہ اللہ آسمان میں نا زمین پتہ ہی نہیں امام ابو ابونیفن کیا امام نے کفر کیا اس نے کفر کیا وہ قرآن برا پڑا اللہ کی کے بات کے بارے میں آیت پڑھی کون سی آیت پڑھی جو ان کے ممبر و محراب سے اناف کے نہیں سننے کو ملے گی انشاءاللہ اللہ حدیث کے ممبر و محراب سے سننے کو ملے گی کیا آیت پڑی صورت آج سور نمبر بیس آیت نمبر پانچ پڑی الرحمان رحمان ارشف تو امام ابو حنیفہ بلخی دوسرا سوال کرتا ہے, ہے یہ مجھے مجھے تو کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ آسمان میں ہے زمین مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ اللہ جو ہے عرش جو ہے اس کا آسمان میں ہے زمین امام ابو حنیفہ نے کہا ہوا کافر وہ کون ہے کافر ہے وہ کیوں? اس نے انکار کیا کا کا <سلس> جو اللہ کے انکار حضرات کی کتاب ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی پر تان و تشنی ہمارا اصلاح غرض ہے کسی بتانو تان و تشنی غرض نہیں ہے جو ہمارے بھائی ہم ان کو یہ فکر دینا چاہ رہے ہیں جو غلط منس پہ چلے گئے جو ان گمراہیوں پہ چلے گئے جن کو علم نہیں ہے لیکن ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں ان بھائیوں کو کہ اپنے عقیدے اپنے منج کو صدا وہی عقیدہ اپنا جو صلح صالحین کا تھا جو صحابہ کا تھا امام ابو عنیف رحمہ اللہ کا شاگرد مطیع البلخی یہی قول مکل کرتا ہے سعی سنت کے ساتھ اور یہ قول تین کتابوں میں موجود ہے ایک شرح عقیدت تحاویہ جس کا میں نے نام لیا ابن اللہ بیجز حنفیل اس کے اندر اس کے علاوہ الفاروق کے ان تیسری کتاب ہے الفاروق اس میں اور تیسری کتاب شرح فکل اکبر میں ملا علی قاری نے بھی نقل کیا شرح کی فکل اکبر کی اس نے بھی اس کو نقل کیا محمد فنیفہ کی مشہور کتاب ان کے ڈکٹیٹ کی جاتی ہے ہم نہیں مانتے ہیں مامہ فنیفہ کی کوئی کتاب ہے لیکن اناف کیا جو مانی جاتی ہے شرح مانی الاثار مشہور کتاب ہے اس میں بھی یہ کال نہیں ہے اس میں بھی یہ ہے یہ کتاب یہ قول ہے کس میں شاگرد ہے ابو صرف عقیدہ ہی پڑھتا ہے اور عقیدے میں یہ بھی ہے کا ہم کسی پہ فتوی نہیں لگا رہے کسی کی تخفیر نہیں کر رہے لیکن خود سوچ لینا چاہیے اور شرط جو اللہ کو ہر جگہ مانتا ہے قرآن اور حدیث کے آئے تو وہ بھائی نے دلیل بنایا قرآن سب کے لیے دلیل ہے نا اللہ نے کس کے لیے بھیجا ایمان والوں کے لیے غیب ہے اللہ عرش پر غیب ہے یہ غیب ہے اب کس طرح ہے جیسے ہمارے سے کوئی سوال پوچھے گا ایک میرے بھائی سے گفتگو چلی تھی میں سے سوال کیا تھا بتاؤ اللہ جب عرش پہ نہیں تھا تو پھر اللہ کا اب یہ سوال ہے میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ پڑتا پانی نہیں تھا تو پھر کہاں تھا یعنی آپ عقل کی انتہا دیکھیں کہ عقیدے کا نراب ہو جائے بس کسی طرح ہمارا عقیدہ اللہ ہر جگہ یہ ثابت ہو جائے یہ کسی طرح ثابت ہو جائے مان لیں اللہ ہر جگہ بس دل کو تسکین دے لیں دلائل کچھ جو دلائل دیتے ہیں ان کا بھی تھوڑا معاوضہ کر لیتے ہیں پہلی آیت پڑی جاتی ہے کون سی آیت پڑی جاتی ہے سورہ خوف سور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ پوری یاد نہیں پڑھتے پڑھتے ہم نے انسان کو پیدا کیا خلق کیا نہ اور ہم جانتے ہیں نہ اور ہم جانتے علم نے یہاں پہ علم اللہ کا بتایا کہ اللہ یہاں سے مراد اللہ کا علم اللہ کی صفت علم مراد ہے نہ لمح اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نس میں أَقْرَبُ اور قریب ہیں واو تفصیل میں اللہ نے تفصیل تفصیل کی اس کی شرح جتنے وہ بدشرین ہیں امام جریل تبری جیسے معدس ہوں یہ امام ابن کثیر جیسے محدث ہوں سب نے لکھا ہے اس سے مراد اللہ کا قرآن کو سمجھنا آمد ہے آمد آمد تو آمد ان سے جو کے عقیدے میں تقلید کرتے ہیں ان کی بھی عقیدے میں تقلید نہیں کرتے جن عقائد کو وہ چھوڑ چکے ہیں آج جانا ان کو پکڑ کے بیٹھے جیسے وہ پہلے موت ابو الحسن آ پکڑ کے بیٹھے جن کے عقائد کو کا کر ہیں اپنی کے کے سے میں میں پہ بعضوں وہ متضی نہیں تھے وہ پکا سلمت جن کا یہ منس تھا وہ کامیاب اسی کو قرآن کہتا جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی راستے کو صحابہ اور اور تباین تو ان کا شمار گن میں ہوتا ہے تبا تابین میں تابئن میں ابو الحسن امام احمد ابن حنبل کے دور کے تھے عالمان لکھی شاید کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح یہ آیت بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی سے نہیں کہتے اور چل چل بھائی ہم تیرے پیش کی جاتی ہے اس کی تفسیر میں بھی یہی بات لائے بسیر اچھا بس باہو اما کو ہم پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں پوری نہیں پڑھتے جبکہ قرآن کہتا ہے اصول ہے کہ بعد آیتیں بعد آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں اور بعد عدیثیزوں کی تفصیل کرتی میں کیا تھا اللہ کی صفت تم تعال تاملون بشیر جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے بیما تلون بشیر دیکھ رہا ہے تم کو کہ دو سفتے بیان میں آئے میں ایک اللہ کا جاننا اور دوسرا اللہ کا دیکھنا اللہ کی سب بصیر اور اللہ کی علم اللہ کی مراد, مراد نہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہی طرح ہم کہتے ہیں پٹا کسی کا پڑا ہو جائے کہتا ہے چل چل میں تیرے ساتھ پورا دن ہم اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کیا ہماری نصرت ہماری مدد اس کے ساتھ ہوتی نبی علیہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کیا تھا غار شور میں جب پن ال اب وہ صدیق رضی اللہ تو پریشان ہو رہتے رسول اللہ وسلم نے کیا فکر مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا مراد ہے ساتھ اور آپ کو مزے دار بات بتاؤں کفار اس گار کے اوپر کھڑے اگر کے یہ مان لیا جائے کہ اللہ اس غار میں تھا بکور رسول اللہ علیہ وسلم کے تو ناوز کفار بڑے ہوگا اللہ سے نہیں رسول اللہ وسلم کا وہی عقیدہ تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ یہ مختصر, مختصر, مختصر میری کچھ باتیں تھیں جو دلائل تو بہت ہیں بہت, بہت زیادہ دلائل, دلائل ہیں آپ بھی تھک جائیں گے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے سب سے پہلے مجھے اس عقیدے کو اپنانے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ جو آپ کو سنایا اور کوئی کمی بیشی اور غلطی کو کوتاہی ہو گئی اللہ پاک فرمائے آمین دعوانا الحمدللہ رب العالمین